ہاں تو اب جو اس کی اس وقت حیثیت اس کے مطابق آپ نکالیں جیسے آپ کے پاس سونا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا اپنے سونا جو ہے اپنی شادی میں ایک سو پینسٹھ روپے تولا لیا تھا یہ پینسٹھ اور چھیاسٹھ کی بات کر رہے ہیں وہ اگر ہمارے پاس ہو تو ایک سو کی تھوڑی زکات نکالیں گے اب تو پچاس ہزار ہو گیا تو جو اب ویلیو ہے اس کی ہم زکات نکالیں گے